وہ جو رب ہے اس مانوہے کا اور زمیں کا اور جو کچھ ان کے درمان ہے رحمن کے اس سے بات کرنی کا اختیار نہ رکھیں گے